سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھا جاتا یہ ایک سو چودہ ہیں اور ایک سو تیرہ سورتوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن قرآن مجید میں ایک سو چودہ مرتبے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو یہ کہ ایک سو تیرہ جو ہیں وہ تو سورتوں میں ہیں اور ایک جگہ سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ کلمہ موجود ہے جب انہوں نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو خط کو اسی طریقے سے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ملکہ سبا نے اس خط کو دیکھا تو وہ ایمان لانے کی غرض سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی اور اس نے جب خط دیکھا تو جب اس نے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس, نے اس کے دل نے دی کہ یہ کلام کسی انسان کا معلوم نہیں ہوتا اس میں وہ فصاحت و بلاغت ہے کہ کسی انسان کا کلام یہ معلوم نہیں ہوتا اچھا اب سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کا اسم مذہب یہ ہے کہ جتنی بھی قرآن مجید کی صورتیں ہیں اس کے صورت کے شروع میں جو بسم اللہ شریف ہے یہ صورت کا حصہ نہیں پہلے تو یہ سمجھ لی گیا کہ یہ صورت کا حصہ نہیں اہل حدیث غیر مقلد حضرات اس کو قرآن مجید کی صورت کا حصہ مانتے تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو بلن آواز سے اس کو تلاور بسم الله الرحمن الرحیم قُلْ اعوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الَّاہِ النَّاسِ تو امامِ آزم بسم اللہ شریف کو قرآن کی آیت تو مانتے لیکن اس کی صورت کا حصہ نہیں مانتے اور ان کی دلیل یہ ہے کئی حدیثیں جو بخاری میں بھی مسلم میں کئی جگہ کہ جب حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی جہری نماز تو جہری نماز کو حضور نے اسی طریقے سے شروع فرم اگر بسم اللہ شریف سورت کا حصہ ہوتی تو حضور تلاوت فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب تو حضور نے ایسا تلاوت نہیں کیا بلکہ راوی کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تلاوت کیا جہری نمازوں میں الحمد العالمین ایک تول یہ ہے کہ چونکہ اس سورت میں عذاب الہی منافقین شیطان کی سرزنش اس لیے اس کے آگے بسم اللہ شریف نہیں لگایا گیا لیکن کوئی شخص سور توبہ کی اس طریقے سے پڑھے قرآن مجید پڑھتے میں اور سور توبہ آ گئی تو بسم اللہ نہیں پڑھے گا اور اسی طریقے سے پڑھے گا لیکن اس میں کلام نہیں کہ سور توبہ کی کوئی آیت اگر کوئی پڑھنا چاہے جیسے کوئی مقرر اس آیت کو عنوان بنا کر تقریر کر رہا لقد جا رسول من تم رسول تو وہ اگر اس کے آگے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو علماء نے جائز لکھا